دشمنوں سے حفاظت والا استغفار ربنا علیک توکلنا توکل نہ و علیہ کا نبنا و علیہ کلمسیر ربن الَََ تجالن فطن تلدین کا فروب و فلن ربن ان کا الحکیم ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کفار کے ظلم و ستم کا تختہ مشک نہ بنا اور اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے رفقا نے استغفار پر مشتمل یہ دعا مانگی اور کافر حکمرانوں اور کفر کی طاقت سے کھلا کھلا برات کا اعلان فرمایا